اعوذ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمٰ کم رسول یا قسون علیہ کالو شہید نا اعلیٰ غرتیات النیا و شہید الا انفسم النحم کانو کا فرین کہا جائے گا اس دن یہ گویا کہ یہ محظوف ہے اے جنوں اور انسانوں کی جماعت ہو کیا تمہارے پاس نہیں آ گئے تھے رسول تم ہی میں سے اب چونکہ دونوں کو جمع کر کے کہا جا رہا ہے تو جو انسانوں میں سے رسول ہیں گویا کہ وہی جنات کے لیے بھی رسول ہیں یا قصول علیہ جو سناتے تھے تمہیں میری آیات و یوں ضرور کم اور تمہیں خبردار کرتے تھے باخبر کرتے تھے آج کے اس دن کی ملاقات میں ملاقات کے بارے میں کالو شہید نہ اعلیٰ انف وہ کہیں گے کہ ہم خود گواہ ہیں اپنی جانوں پر اور اعلیٰ ہم اپنی جانوں کے خلاف خود گواہ ہیں حاضر ہیں مغرت حیات النیہ اور انہیں دھوکے میں ڈالے رکھا دنیا کی زندگی نے وہ شہید و اعلیٰ انف اور وہ خود گواہی دیں گے اپنے خلاف ان نہم کانو کا آثرین کہ وہ یقیناً کفر کی نوش پر چلتے رہے قرآن مجید میں یہ جو میدان حشر کے مکالمات ہیں وہ مختلف قسم کے آئے ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے مراحل ہوں گے کسی مرحلے میں کچھ لوگ ہوں گے جو صاف انکار بھی کریں گے ہم پڑھ چکے ہیں وہ کہیں گے فلم تگن فطمت ہو مل اس کوئی چال نہیں رہے گی کہ ماں گنہ مشرکین ہم تو مشرک نہیں تھے تو یہ مختلف مواقع ہیں مختلف گروہ ہیں مختلف جماعتیں ہیں اس لیے ان میں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ کوئی تضاد ہے بلکہ یہ کہ یہ مختلف مواقع پر مختلف لوگوں کی طرف سے جو بات ہوگی اس کو بیان کیا گیا ہے ضارقا الب یقون ربو کا محلکل قرآ میں ظلم یہ اس لیے کہ آپ کے رب کی یہ سنت نہیں ہے کہ وہ بستیوں کو برباد کر دے زیادتی اور ظلم کے ساتھ جبکہ اس کے رہنے والے آہل وہاں کے لوگ بے خبر ہوں اس سے مراد یہ ہے کہ جب بھی رسولوں کو بھیجا گیا اور انہوں نے قوموں کو خبردار کر دیا انذار اور تذکیر اور تبشیر کا حق ادا کر دیا پھر اللہ کا عذاب آتا تھا یہ نہیں کہ اچانک ان پر بس عذاب ٹوٹ پڑا بلکہ اللہ تعالی وما کن نہ مہذبی نا حتہ نب رسولہ یہ سورہ بر اسرائیل میں قائد کلیہ بیان ہوا ہے کہ وہ عذاب اسال جس سے کسی قوم کی جڑ کاٹ لی جائے نصیب منسی کر دیا جائے وہ کسی رسول کی بے کے بغیر نہیں بھیجا جاتا تھا رسول کو بھیج دیتے تھے وہ حق کا حق ہونا باتیں کا باتیں ہونا بالکل وہ برہن کر دیتا تھا پھر بھی جو لوگ اڑے رہتے تھے تو پھر ان کو نسیحم بنسی کیا جاتا تھا بولے کل درجات عملوں اور ہر ایک کے لیے درجات ہیں مقامات اور براتب ہیں ان کے عمل کے اعتبار سے ظاہر بات ہے کہ نیکو کارڈ بھی سب ایک جیسے نہیں اور بدکار بھی سب ایک جیسے نہیں وہ مارموں کا بے غافل لمع یا املور کا رب بےخبر نہیں ہے غافل نہیں ہے اس سے کے جو یہ کر رہے ہیں رب کل غنی یو ذرحما اور آپ کا رب تو غنی ہے اسے کسی کو عذاب دے کر کوئی اس کو فائدہ نہیں اور کسی کی بندگی سے اور اطاعت سے اس کا کوئی رکا ہوا کام نہیں ہے کہ جو بن جائے گا وہ تو غنی ہے ضرور رحما رحمت واضح ہے یہ یشا یوزیپ اور اس کی شان یہ ہے کہ وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے ختم کر دے وہ تخلیق ما یشا اور تمہارے بعد جن کو چاہے وہ لے آئے ایک نئی مخلوق لے آئے ایک نئی سپیشیز لے آئے ایک نئی نسل آدم پیدا کرتے ہیں اللہ کا اختیار مطلق ہے قمام من ذریت قوم آخری جیسے کہ تمہیں اٹھایا ہے کسی اور قوم کی نسل میں سے قوم آج تھی عرب میں بڑی زبردست لیکن جب اس کو تباہ و برباد کر دیا گیا تو انہی میں سے جو لوگ چند ساتھی اہل ایمان سے حضرت حود کے وہی لوگ وہاں سے ہیرت کر کے چلے گئے اور ان کے ذریعے سے پھر سمود کے قوم جو ہے وہ انہی کے ذریعے سے وجود میں آئی پھر سبوز کو بھی ہلاک کر دیا گیا تو پھر ان میں سے جو اہل ایمان تھے وہ کہیں چلے گئے ہجت کر کے تو ان سے ایک اور قوم وجود میں آ گئی تو فرمائی جیسا تمہیں بھی ہم نے اٹھایا ہے اور قوموں کی نسل میں سے اسی طریقے سے ہم تمہیں ہٹا کر کسی اور قوم کو لے آئیں گے ان نماز اللہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے یا دھمکی دی جا رہی ہے وہ آ کر رہے گی ومان تم بے اور تم آج اس کر دینے والے نہیں ہو اللہ کو آج نہیں کر سکتے اللہ کے یہ وعدے پورے ہو کر رہیں گے کو یا کون ملو اللہ مکان تکم عامل اب یہ ہے چیلنجنگ انداز کہ ویجے ہے میری قوم کے لوگوں کر لو جو کچھ کر سکتے ہو اپنی جگہ پر میں بھی کر رہا ہوں جو میرے بس میں یعنی تم نے اب بارہ برس گزر گئے مجھے دعوت دیتے ہوئے تم نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا مجھے ستایا تین سال تک تو مجھے شیب بنی حاشر میں محسور رکھا ہے جو بھی سختیاں مجھ پر آئی ہیں میرے ساتھیوں پر آئی ہیں میرے ساتھیوں کو تم نے ذبح میرے ساتھی کتنے ہیں کہ جو گھر بار چھوڑ کر چلے گئے اور مجبور ہو گئے کہ ہفشا کی طرف ہجرت کرے تم نے جو کچھ کر لیا کر لیا اور جو کر سکتے ہو کر لو کل آنکھوں میں من والا مکانت خوب انہیں جو کرنا ہے وہ میں کر رہا ہوں جو میرا فرض منصبی ہے وہ مجھے ادا کرنا ہے فصو فتح نمونہ منت پور لہو تو قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کے لیے ہے وہ عاقبت والا گھر کس کے لیے کامیابی ہے کس کے لیے جنت الراء وراح الرحان ہے اور کس کے لیے وہاں پر دوزخ ہے اور اللہ کا عذاب ہے ان نہ ظالم یقیناً ظالم فلاں نہیں پائیں گے وجال وال نصیب اور انہوں نے اللہ کے لیے بھی جو کچھ بھی پیدا ہوتا ہے کھیتی میں سے اور جو ان کے بھی مویشی ہوتے ہیں ان میں ایک حصہ رکھا ہے کیونکہ آخر جو شرک جو ہے جس کو کہتے ہیں کہ ایک بڑے خدا کو مان کر چھوٹے خداؤں کو شریک بڑے خدا کا انکار اس میں نہیں ہوتا جیسے ہندوؤں میں مہا دیو وہ تو ایک ہی ہے دیوی دیوتا بے شمار ہے مہا دیو تو ایک ہی ہے انگریزی میں بھی بڑے جی سے لکھے جانے والا گاڈ یہ ایک ہی ہمیشہ سے ایک ہی رہا ہے اس کے لیے تو جو ہے کیپیٹل جی آئے گا وہ اومنی پورٹنٹ ہے اومنی شینٹ ہے اومنی پریزنٹ ہے اللہ کل شاہین قدیر میں کل شاہین علیم اور ہر جگہ موجود ہے یہ اس کی سفات ہے لیکن چھوٹے جی سے لکھے جانے والے گاڈ اینڈ گاڈسز بے شمار ہیں اسی طرح اہلیہ عرب کیا کہتے ہیں تو اللہ تو ایک ہی ہے اللہ تو دو نہیں ہے اللہ ایک ہی ہے کائنات کا خالق بھی وہی ہے چھوٹی چھوٹی دیویاں بھی ہیں دیوتا بھی ہیں ان کا بھی کچھ عمل دخل ہے کچھ اختیار ہے کچھ سفارش کرتے ہیں کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیارات میں سے کچھ حصہ ان کو سونپ رکھا ہے ان کی مٹھی چاپی کی جائے ان کی کوئی خدمت کی جائے انہیں خوش کیا جائے ڈنڈوت کی جائے تو اس سے یہ کہ دنیا کے کام چلتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ وہ پھر جب نکالتے تھے اب دو ہی ان کے یعنی باش کے طریقے تھے یا تو بھیڑ بکڑیاں پال رہے ہیں ان میں سے کچھ اللہ کے نام کی کر دی کچھ اللہ کے نام کی کچھ اپنے بوتوں کے نام کی یا کوئی کھیتی ہے اس میں سے جو بھی اب فصل آئی ہے اس میں سے کچھ اللہ کے نام پہ نکال دیا صدقہ کی یہ اب اللہ کے نام پر ہم دیں گے اور یہ اپنے بوتوں کے نام پر دیں گے لیکن اب ہوتا کیا تھا تماشا وہ آگے دیکھیے وجالہ ذرا الحر وام نصیب ہم اتنا انصاف تو وہ کرتے ہیں کہ اللہ کے لیے بھی حصہ رکھتے ہیں اپنی کھیتی کی پیداوار میں سے بھی اور اپنے مویشی میں سے بھی فقال الحاظہ وہ کہتے ہیں یہ تو ہم نے نکال دیا اللہ کے نام پر وہ حاضہ لشرکائے اور یہ جو ہے یہ ہمارے شریکوں کے لیے ان کے لیے بھی تو کچھ آخر نگرانے ہونے چاہیے فما کان لشرکائے فلا یس اللہ اب اگر کہیں کسی وقت کوئی دقت آ مصیبت آ تو اللہ کے حصے میں سے تو نکال لیتے تھے اپنے بتوں کے حصے میں سے نہیں نکالتے تھے جی بت جو ہیں وہ تو سر پہ کھڑے ہوئے ہیں نا وہ تو دنیا کے اندر ہیں لہذا ان کی شامت تو فوراً آ جائے گی اللہ تھوڑا دور ہے لہذا جو بھی اللہ کے حصے کا معاملہ ہوتا تھا وہ تو بتوں کو پہنچ سکتا تھا لیکن بتوں کے حصے کا معاملہ جو ہے وہ اللہ تک نہیں پہنچ سکتا تھا یہ ایسے ہی جیسے ہمارے یہاں دیہات میں عام بے چارہ آدمی پٹواری کو سمجھتا ہے سب سے بڑا افسر یہی ہے وہ ڈی سی کو کیا جانے کس بلا کا نام ہے کوئی بابو ہے آیا شہر سے لیکن اس کو معلوم ہے کہ اس پٹواری کے قلم کے اندر جو ہے اتنی طاقت ہے کہ وہ میری زمین کاٹ کے ادھر لکھ دے گا انتقال چڑھا دے گا لیکن وہ ڈی سی کی حیثیت کو نہیں جانتے تو اللہ تعالیٰ جو بڑا خدا ہے وراول ورا سما ورا ورا سما ورا الورا وہ تو ہے ٹھیک ہے لیکن یہ کہ یہ ہے جو سر پر مسلط ہے فماکان علشرکائے تو جو حصہ ہوتا تھا ان کے شریکوں کے لیے فلاح یس اللہ تو وہ نہیں پہنچ سکتا تھا اللہ کو فماکان عل اللہ اور جو ہوتا تھا اللہ کے لیے فہو یسر و اللہ وہ ان کے شرکاء تک پہنچ جاتا تھا سا ما یا قمون ہے جو یہ فیصلہ کرتے ہیں بکرا لیکن سیری من المشرکین قتل سے سے اب یہ بھی جنہوں کے نام پر بھی وہ بچوں کو بھیڑ چڑھانا یہ ہندوستان میں بھی ہوتا ہے دیوی کے نام پر بچے کو بھیڑ چڑھا دیا ہے قربان کر دیا ہے اپنی اپنی اولاد کو بھیڑ چڑھا دیں اردو ہوں تاکہ وہ انہیں برباد کریں بولے یلبسو بسو علیہ دین عمر تاکہ ان کے دین کو ان کے اوپر مشتبہ کر دیں یہ دین کے تحت ہو رہا ہے یہ قتل اولاد بچوں کو بھیڑ چڑھایا جا رہا ہے بولے اوشا اللہ ہو ما فالو ہو اگر اللہ زبردستی کرتا تو یہ نہ کر سکتے فضر ہوں ما ترون تو چھوڑیے ان کو دفع کیجئے ان کو اور جو بھی اخترآبادی یہ کر رہے ہیں وہ کالو ہاد ہی انعام و ہرسن ہجر اور ان کا کہ یہ جو جانور ہیں اور یہ جو کھیتی ہے یہ ممنوع ہے کیا مطلب ممنو کا لا یعبہ اللہ منشا اس کو نہیں کھا سکتے مگر وہی جو ہم جانتے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں جس کے بارے میں ہماری رائے ان کے اپنے خیال میں اور یہ جو چوپائے ہیں ان کی پیٹھیں جو ہیں حرام کر دی گئی ان کے اوپر کوئی سواری نہیں کر سکتا اس کوٹ پر اس پر کوئی سوار نہیں ہوگا وہاں یز گرو رسم اللہ علیہ اور کچھ ایسے مقرر کر لیتے تھے چوپائے جن پر اللہ کا نام نہیں لیا جا سکتا یہ ہے جو وہاں آیا تھا اس سے پہلے اسے آئے مبارکہ میں کہوں نہیں کیوں مت کھاؤ اس چیز کو جس پر کہ اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے یعنی ان کے ہاں ایک خاص قسم کے توہمات جو تھے مجھ ان میں یہ بھی ایک رسم تھی کہ کچھ حیوانات کے بارے میں وہ طے کر لیتے تھے کہ ان کو جب جمع کرنا تو اللہ کا نام ہرگز نہیں لینا تو فرمایا اس کو ہرگز مت کھاؤ کسی کسی شکل میں بھی اس کے قریب مت جاؤ وہ وہاں تھا یہاں پر کی حقیقت کھل گئی ہے کہ یہ خاص معاملہ ہے وہ عام حکم نہیں ہے العم الام رسم اللہ علیہ, علیہ اور یہ سب افتراء اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ جڑ رہے گی اللہ نے ہمیں بتایا ہے ذی ان کالو یختر قریب انہیں سزا دے گا اس کی جو افطرا اور چیزیں گھر لی کالو مافی بتون حاضر نام خالصۃ الکور نا اور وہ کہتے ہیں جو کچھ ان چوپایوں کے پیٹوں میں ہے اب ایک اونٹنی ہے گابنگ ہے یا کوئی اور بکری ہے تو جو کچھ اس کے پیٹ میں ہے یہ خاص ہے ہمارے لیے خال سکن ذکو یہ ہمارے مردوں کے لیے وہ محب الینا ہماری بیویوں پر جائز نہیں ہے اس کا کھانا وہ گوشت ہمارے لیے ہوگا صرف مردوں کے لیے وہی یقین اور اگر وہ مردہ پیدا ہو مردار پیدا ہو فہوفیشور کا تو پھر وہ کھائیں گے مرد بھی کھائیں گے عورتیں بھی کھائیں گی سیدزی ہوں بس فاہو. یہ ساری چیزیں جو ہیں جو انہوں نے بیان کری اور کہتے تھے یہ شریعت پرانی چلی آ رہی ہے یہ ابراہیم کے طریقے ہیں یہ ہمارے آبا و اجداد کے طریقے ہیں اللہ تعالیٰ سزا دے گا ان کی ان بیانات کی اور ان چیزوں کی جو انہوں نے گڑ لی ہے ان نہ حکیم العالم یقین حکیم اور علیم ہے قد خسر قتلوا صفم بغیر بغیرعیم اپنے آپ کو برباد کیا ان لوگوں نے جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کیا بے وقوفی اور حمات سے بغیر علم کے وہ ہررمار اطران اللہ اور انہوں نے حرام کر لیے اپنے اوپر وہ شے جو اللہ نے انہیں دی تھی اور افطرا کرتے ہوئے اللہ پر اللہ کے نام پر ہو رہا ہے یہ قربانیاں دی جا رہی ہیں بتوں کی بھیڑ چڑھائی جا رہی ہے وہ سارا دین جو ہے گڑبڑ کا اس میں اللہ بھی ہے آلیہ بھی ہے سب کے ساتھ جو ہے مشترکہ معاملہ ہو رہا ہے اور ولو اما قانو محتدین وہ گمراہ ہو چکے بھٹک چکے اور وہ ہدایت پر آنے والے نہیں ہیں. بہول ندی انشا جناتن ماروشاتین وہی ہے اللہ جس نے کہ اٹھائے باغات معروشاتین وغیرہ معروشات وہ باغ بھی ہوتے ہیں وہ بیلے جیسے انگور کی ہوتی ہیں ٹٹیوں پر اٹھانا پڑتا ہے ان کو سارا دینا پڑتا ہے خود ان کے اندر تنا اوپر جانے کا اس کی فطرت میں نہیں ہے غیر ماروشاتین یہ عام درخت ہیں وہ خود کھڑے ہوتے ہیں اپنی اپنی یعنی ریڑھ کی ہڈی ان کی اپنی مضبوط ہے وہ کھڑے ہیں انار کا درخت ہے آم کا درخت ہے تو ماروشات وہ ہیں کہ جن کو ٹٹیوں پر چڑھانا پڑتا ہے وہ اور کھجور کے درخت و ذرا اور کھیتی مختلف اوکول جس کی کہ ذائقے بڑے بڑے مختلف ہیں وہ زیتون اور زیتون ورومان اور انار متشابہ وغیرہ متشاب ہے ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہے اور یہ ذرا ایک دوسرے سے مختلف بھی ہیں جیسے سٹرس فیملی ہے اب ایک ہی خاندان ہے اب اس میں کنو بھی ہے اس میں فروٹر بھی ہے اس میں وہ مالٹا بھی ہے اور ساری چیزیں جو ہے لیکن ملتے جلتے بھی ہیں مختلف بھی ہیں فیملی ایک ہی ہے کلومن سمر ہی داس مرا کھایا کرو اس کے پھلوں میں سے جبکہ وہ پھل دے وہ آ تو حق کہوں یوم ہسا دے اور اس کا حق دے دیا کرو جس دن کے تم پھل اتارو یعنی اس میں سے بھی زکوت ہے جیسے عشر ہے زمین کی پیداوار میں سے ایسے ہی پھلوں کے اندر بھی زکات ہے تو اللہ تعالیٰ کا حق نکال دیا کرو آ تو حق کا ہوں ادا کر دیا کرو اس کا حق جس دن کے وہ پھل اتارو رات اس میں بیجا خرچ نہ کرو ان نہمصرفین اللہ تعالی کو بیجا خرچ کرنے والے پسند نہیں ہیں وہ من العام ہے ہمولتن اور چوپاوں میں سے اس نے ایسے بھی بنائے ہیں کہ جن کے اوپر تو باربرداری کا کام لیتے ہو زائد باتیں باربرداری بار کی ہو سکتی ہے جو ذرا اونچے ہوتے ہیں اب گھوڑا ہے یا خچر ہے اونٹ ہے یہ ہم ہے یہ ذرا اونچے ہیں اور ان کے اوپر جو ہے آپ ان کی پیٹھوں کے اوپر بوجھ بات کر لے جاتے ہیں ہمول کر وہ فرشہ کچھ ایسے جو بڈو زمین سے لگے ہوئے ہیں اب ان کے اوپر کیا آپ نے لادنا ہے بکری پہ کیا لاد دیں گے آپ اور اسی طریقے سے چھوٹی جو چیزیں ہیں کلو ممار رکم اللہ یہ اللہ نے پیدا کی ہے ہمورا بھی اور فرشہ بھی کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے ولہ تک کہ بے اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو انہوں لقم ادو و مبین وہ تمہارا کھلا دشمن ہے سمانیہ تازواج اب یہ بات کہی جا رہی ہے جو انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو حیوانات ہیں ان کے پیٹوں میں جو بچہ ہے وہ اگر زندہ ہو گیا ولادت ہو گئی تو تو صرف مرد کھائیں گے عورتیں نہیں کھائیں گے ہاں اگر مردار پیدا ہوا مر گیا دوران ولادت ہی تو پھر اس میں عورتیں بھی اور مرد بھی شریک ہو سکیں گے اب اس کا جواب دیا جا رہا ہے سمان یا یہ آٹھ قسم کے چوپائے ہیں جو تمہارے ہاں عام طور پر موجود ہیں منزا انسن بھیڑ میں سے دو نر اور مادہ الماض اسمین بکری میں سے دو بکرا اور بکری کلا زکرین حرما السین آپ ان سے پوچھیے کہ اللہ نے کس کو حرام کیا ہے مذکروں کو حرام کیا ہے یا مہنسوں کو حرام کیا ہے امتمن طلح الحام السین یا یہ کہ جو ان کے رحم ہیں ان, ان کے منسوں کے ان پہ جو کچھ ہے انہیں حرام کس کو حرام کیا ہے حرام اگر کچھ ہے تو سب کے لیے اور اگر حرام نہیں ہے تو کسی کے لیے بھی نہیں کہ تم نے جو نئے نئے قوانین بنا لیے ہیں وہ کہاں سے لے آئے ہو کیا ان کی سند ہے نبونی بے ان کو تم سا مجھے بتاؤ کسی سند کے ساتھ کسی حوالے سے اگر تم سچے ہو وہ بنل ایمنس نین اسی طرح اونٹ میں سے بھی دو ہیں نر اور مادہ وہ بنل بکر اسنین گائے میں سے بھی دو ہیں ان میں بھی دو دو ہیں ان سے پوچھیے پھر ان سے ان دونوں نروں کو حرام کیا یا دونوں ماداؤں کو حرام کیا ہے امتمل علیہ الحام السین یا یہ کہ جو بھی جو رحم ہیں ان کے مادہوں کے کیا ان کے اندر جو کچھ ہے اسے حرام کرا کیا ہے ام کن تم شہدا اس وسا کو کیا تم موجود تھے جب اللہ نے تمہیں یہ قوانین دیے اور یہ نصیحتیں کی اور یہ ہدایات دی فمن ازب ممنفر اللہ کزمن تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر افطار کرے جھوٹ جھوٹ جڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرے نہیں عدال اللہ سب بغیر علم تاکہ گمراہ کرے وہ لوگوں کو بغیر کسی علم اور تحقیق کے ان اللہ یا یہدل قوم غالمین یقین اللہ ایسے ظالموں کو راہ یاب نہیں کرے گا کل آج و فیما اویلیٰ محرم اللہ تعمین اب وہ پھر وہی قانون جو ہے جو اصل چیزیں تھیں عرب میں کھانے پینے کے لیے جو گوشت جن کا جانوروں کو کھایا جاتا تھا ان میں سے کن چیزوں کو حرام کیا ہے یہاں پھر اس کو دہرایا جا رہا ہے کل آج دو فیمہ لیا محرم اللہ تعئمن تام ہُو کہہ دیجئے میں تو نہیں پاتا اس شے میں جو میری طرح وحی کی گئی ہے یعنی جو قرآن میری طرح وحی کیا گیا ہے جو شریعت میری جانی وحی کی گئی ہے میں اس میں نہیں پاتا کہ کوئی اور شے ہو کسی کھانے والے پر حرام محرم ارا تا کھانے والے پر یا ہوں جو اسے کھاتا ہو سوائے کس کے اللہ یقون بیٹھا کن سوائے اس کے کہ مردار ہو اس مردار کی مزید تشریح جو ہے سورہ معدہ میں ہم پڑھ چکے من خنقہ ہو متردیہ ہو مقوضہ ہو وہ سب کے سب کسی بھی سبب سے وہ اگر مر گیا ہے جانور تو وہ حرام ہو گیا ہاں اس کے مرنے سے پہلے کوئی اونچائی سے گر گیا ہے لیکن یہ کہ ابھی جان ہے اور آپ نے ذبح کر لیا ہے اور خون نکل گیا اونچائی ہو جائے گا لیکن اگر آپ کے پہنچنے سے پہلے زبا کرنے سے پہلے اس کی موت واقع ہو چکی ہو تو وہ مردار میں ہے تو مردار کی کوئی بھی شکل ہو وہ حرام ہے او دمن مسوخن یا خون ہو بہتا ہوا یعنی ایک خون وہ ہے کہ جو چاہے کتنا ہی زور آپ لگا لیں کتنا ہی رائگر مارٹس ہو جائے کتنا ہی تشنج ہو لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ خون تو کہیں نہ کہیں جسم میں رہ جائے گا وہ حرام نہیں ہے مطلب یہ کہ تلی کے اندر خون رہ جائے گا کچھ نہ کچھ جگر میں کچھ خون رہ جائے گا وہ چیزیں حرام نہیں لیکن جو بہایا جا سکتا ہو خون کہ اگر آپ نے ذبح کیا ہے تو خون بہا تک نکال دیا جائے اب یہ خون جو ہے یہ حرام ہے او لہمہ یا یہ کہ سور کا گوشت ہو فَإنَّهُ اس لیے کہ وہ تو ہے ہی ناپاک وہ اصل ناپاک ہے اور فسکن یا یہ کہ وہ ناجائز شے ہو اوہل غیر اللہ بےگی جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو کسی اور سے تقرب کی نیت پر وہ اس کی قربانی دی گئی ہو چاہے وہ نام اللہ ہی کا لیا جا رہا ہو لیکن نیت میں اگر یہ ہے اور جا کر کسی خاص استھان کے اوپر اس کو ذبح کیا ہے کسی خاص مقام پر کیا ہے کسی خاص قبر پر کیا ہے تو ظاہر بات ہے کہ دل کے اندر تو چور وہی ہے فمانی استور نہ غیر باغل لیکن ان میں سے بھی جو لوگ مستر ہو جائیں مجبور ہو جائیں نہ تو ان کے اندر حد سے بڑھنے کی کوئی غیرا باغین نہ تو اس کی کوئی طلب ان کے اندر ہو ولا عادم نہ حد سے زیادہ بڑھے صرف جان بچانے کے لیے تھوڑا سا ان میں سے اگر کچھ کھا کر جان بچائی جا سکے تو اجازت ہے فائن ن ربا الرحیم تو یقیناً آپ کا رام غفور ہے بخنے والا اور رحیم ہے رحم فرمانے والا اور ہم نے ان پر جو یہودی ہوئے تھے حرام کر دیا تھا ہر وہ جانور جس کا ایک ہوتا ہے جانور ایک وہ ہے کہ گائے ہیں ان کے یہ پیر جو ہیں وہ پھٹے ہوئے ہوتے ہیں اور ایک جانور ہوتا ہے جس کا کھر ایک ہی ہے ایک ہی لوگ والے جانور گھوڑے کا ایک ہی ہے تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ان کے اوپر حرام کر دی گئی تھی بعض چیزیں تھیں کہ جو اصل حلال تھی لیکن یہ کہ یہودیوں پر ان کی جو وہ شرارتیں تھیں ان کی وجہ سے جیسا کہ ہم پڑھ آئے ہیں بہت سی چیزیں ان پر حرام کر دی گئی تھی والی ناد حرم ناک الزین اور ہم نے یہودیوں کے اوپر تو حرام کر دی تھی ہر ایک ناخن والے جانور کو ومین بکر و غل میں حرمنا علیہم شروم ہوما اسی طریقے سے گائے اور بکری وغیرہ میں سے بھی ہم نے اس پر ان کی چربی جو ہے وہ حرام کر دی تھی علامہ ظہور ہوما سوائے اس کے کہ جو ان کی پیٹھ کے ساتھ لگی ہوئی ہو پٹ کے ساتھ جس کو ہم کہتے ہیں لگی ہوئی ہے اب ہوا یا اچڑیوں کے ساتھ لگی ہوئی ہو او مختلط ابرآزم یا جو ہڈیوں کے اندر ہو تو یہ جو ہے یہ چیزیں تو چربی کی جائز تھیں ان کے لیے باقی چربی جو ہے کھلی وہ ان کے لیے حرام کر دی گئی تھی زال کا جزائنا یہ ہم نے انہیں سزا دی تھی ان کی شرارت کی وجہ یہ مستقل آسمانی شریعت کا حصہ نہیں تھا بلکہ یہ خاص طور پر ان کے اوپر تنگی کی گئی تھی ان کی باشراتوں کی وجہ سے پہننا نسادقون اور ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے اور درست ہے